السّلام ورحمن و رحمۃ اللہ وحمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات باقی تمام شامین خارن گرم برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے کتاب دس شریف میں سے درخت نمبر چار سو پینتالیس اولی ستاسی ایٹی سیون اور اس میں سے چار سو شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے ستاسی ایٹی سیون جو ہے فتحہ کا فتحدر نمبر ستاسی اوراد فتحیہ میں جو ہمارا پہلا حصہ ملک انجوار میں ہے اس میں کل پچاس لاس اٹھائیسواں ٹوینٹی ایٹ لا اللّہ میں ہیں وہ آج کے درسم میں جو دعائیں کلمات وہ یہ مقدس کلمات ہیں لا الہ الا اللہ اکرم الاکرمین لا الہ الا اللہ اکرم الکرمین یہ مقدس لعا ہے اس میں جو لغات ہیں لا اللہ اللّہ تعالیٰ بار بار توضیح ہو رہا ہے لا نہیں ہے کوئی نہیں الہ بابود پرش کے لائق عبادت کے لائق اللہ مغر سوائے اللہ اللہ تعالی کی ذات کے سوا اللہ کے سوا کوئی بلا کے عبادت نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نئے اللہ کے سوا کوئی پرشش کے لائق نئے اللہ کے سوا اللہ جو واجب وجود ہے رازق ہے مالک ہے خالق اس کائنات کا اور آگے وہی اللہ اس کے ایک صفت یہ بیان کیا کہ یہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ اللہ اکرم الکرمین بھی ہے تو اکرم الکرمین لغات کی توجہ اکرم الکرمین ہاں اکرم اصفیل کرما یکرم کرمن و کرامتن سے اس میں تفضیل کا سکھا آواز میں ذکر ہے کرم یا اس میں تفضیل جو ہم انگلش میں ڈگریز بولتے میں ہیں اس میں ہے زیادہ کرم کرنے والا سب سے زیادہ کرم کرنے والا تو کروم یا یاکرمو کا بیش بہا ان کا معنی بیش بہا ہونا نمبر دو صاحب عزت ہونا نمبر تین عالی ضرف ہونا آکرم کا معنی اور فیاس اور صحیح ہونا یہ اس کا جو معنی ہے فیل کرم یکم الکر کا فراخ دل و بے تعصف ہونا یہ سارے معنی ہے. اس کا صفت یعنی سوچ میں شمبا کریم مناتا الکریم اس کا معنی سخی فیاس یہ دون جو ایک معنی ہے طالبان شریف النفس دوسرا معنی تیسرا مہمان نواز چوتھا معزز یعنی معزز کا معنی کریم پانچواں مہربان یہ پانچ معنی اور سب کا معنی القاموس جدید نام لغت میں یہ معنی کیا ہے اس لبس کا ہاں اکرم کے معنی مظری و صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اکرم کے جو ہے ابر پل یا معنی صفت جو ہے سب سم، مشبہ والمانہ تو ہو گیا سخی فیاض شریف الناس مہمان نواز معذر مہربان اور اس کا معنی فیلی جو ہے بیش بہاؤنا مظری ساب ز ذت ہونا علیرف ہونا فیاض صحیح ہونا <coughs> فراغ دل و بے تعصب ہونا یہ معنی تو ان دونوں اکرم کا معنی کیا ہے اگرم اس میں تبدیل ہے تو اکرم کی معنی جو ہے ہم معنی اکرم کے معنی مزدری و سہت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معنی ہوگا اکرم کے اکرم کو جگہ سب سے زیادہ صحیح و فیاض مان جائے گا سب سے زیادہ صاحب عزت سب سے زیادہ اعلی ظرف، سب سے زیادہ فراغ دل و بے تعصب سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ مہمان نواز اکرم کا یہ سارا معنی ہو جائے گا اکرم ہی جو ہے اسی اکرم کا جمع مدکر سالم ہے اکرم سے اسی کے جمع کا شکایت اس اس عربی اسلام جمع مذکر سالم بولتے ہیں لیا سے حالت جاری میں کیونکہ یہ مضاخلے ہیں اکرم کا کیونکہ یہ اکرم کا مزاخلے ہیں اکرمین یعنی بہت زیادہ سخی و حیاس لوگ اس معنی میں سب سے زیادہ صاحب عزت لوگ سب سے زیادہ عالی ضرح لوگ سب سے زیادہ فراہ دل و بے تعصب لوگ سب سے زیادہ مہربان لوگ سب سے زیادہ مہمان نواز ہو اب اکرمین کا یہ معنی بن جائے کیونکہ اسی اکرم کی جمع ہے تو پھر جو ہے اب اکرم الکرمین دونوں کو جوڑیں گے اس کے معنی کیا ہو جائے اکرم سوری اب ایک ہے اکرم اور کریم ان دونوں کے معنی بات ایک اکرم ہے ایک کریم ہے اکرم اس میں تفضیل ہے کریم جو ہے سو ہے تو جو اکرم و کریم کے مختلف معنی لغت میں ذکر ہونے کی وجہ یہ ہے جن کے مختلف معنی آگے نا کئی معنی آ گیا اکرم اور خرم کے ایک معنی نہیں ہے کئی معنیٰ آ گئے دونوں کی تو یہ کئی معنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ محققین عربی ادب واللغت جو ہے عربی ادب اور لغت کی جو تاخیر کرنے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اس لفظ کا اردو سمیت دنیا کے کسی بھی زبان میں متبادل لفظ نہیں جو اس لفظ کی معنی کا حق ادا کر سکیں یہ بات جو ہے کتاب خصوصیت آسما الحسنہ صفحہ نمبر 383 پہ انہوں نے لکھا ہے یہ پہلے مطلب بنداخی نے لکھا ہے ہاں جی اکرم کریم کے مختلف معنی لغت میں ذکر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ محققین عربی ادب و لغت کہتے ہیں کہ اس لفظ کا اردو سمیت دنیا کے کسی بھی زبان میں متبادل لفظ نہیں ہے جو اس لفظ کی مانا کہاں ادا کر سکے اور کتاب خصوصیات اسماع الحسنہ صبح نمبر تین سو تراسی پر یہ آلسنت والجماعت کے عالم دین کا لکھا ہوا کتاب ہے انہوں نے اسماع الحسنہ کی شرح میں لکھا ہوا تو وہ اس صفحے پر لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے یعنی اکرم کریم کا لفظ ہاں جی اکرم کریم ایک ایسا لفظ ہے جس کا پوری طرح ترجمہ انہوں نے لکھا جس کا پورے اردو زبان میں یہ انہوں نے لکھا اردو زبان کے قید لکھا ہے اردو زبان میں لیکن بندہ آخر اس پر اضافہ کریں کسی بھی زبان میں صرف اردو زبان میں کسی بھی زبان میں اور یہ بات جو ایران کی بہت بڑی محققی شاست مطارن نے آپ کو ایک کتاب میں لکھا تھا میں وہاں سمجھ جاتا ہے تو کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہے یہاں انہوں نے جو لکھا ہے اردو زبان میں جو ہیں اس کا ترجمہ مکمہ حق کو اس لبس کا جو ترجمہ نہیں کر سکتے ان کا جملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لبس ہے یعنی کریم جس کا پوری طرح ترجمہ اردو زبان میں نہیں لکھا نہیں ہے <تصفح> اردو زبان میں اس کا پوری طرح ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے تا جو ہے یہ لبس جامع ممکن نہیں عام طور پر اس کا ترجمہ صحیح کیا جاتا ہے کریم کا معنی اس لیے کہ صحیح انسان شریف آدمی ہوتا ہے سب کو پتہ ہے صحیح انسان شریف آدمی ہوتا ہے دراصل کریم جیسے کہتے ہیں اصل میں کریم اس کو کہتے ہیں جو تمام اخلاق کاملہ کا ایک نہیں ہے سخاوت بھی ہو علم بھی ہو اف دربر بھی ہو توازو بھی ہو ہاں جی اور صحیح بھی ہو اور دوسرے جو ہیں سارے اچھے اخلاقیات جو ہیں اس کے اندر ہو تو توجے فرماتے ہیں ساخی جو ہے اس کا دراصل کریم اس کو کہتے ہیں جو تمام اخلاق کاملہ کا حامل ہو اور ظاہر ہے کہ یہ بات شوائے ذات ہے بھاری تعلیٰ کے کسی میں نہیں ہو سکے کہ تمام اخلاق کاملہ ہاں اس جس میں پائے جائیں اور یہ صرف اللہ میں ہی پائے جا سکتے ہر شخص جو کسی نہ کسی اعتبار سے ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی کمی کو ہی میں مبتلا ہے ہے نا کسی نہ کسی کمی کو تاہی میں مبتلا ہے ہر انسان اس میں شکنی ہے کسی نہ کسی میں کچھ زاویے سے کمی ہے کسی میں کچھ زاویے کمی ہے کسی میں کچھ لحاظ ہے کسی میں کچھ لحاظ ہے بس عکر ملاغمین کا معنی یہ ہوا ہے عکر کا معنی یہ ہوا کہ بہت زیادہ صحیح و فیاض سے لوگوں میں سے بھی بے نہایت سخاوت و فیاض کرنے والا یعنی کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ سخی ہیں لوگوں میں سے ان اللہ تعالیٰ ان بہت زیادہ سخی لوگوں میں سے بھی سب سے زیادہ ان سب سے بھی آگے تو اللہ کی صحابت انسان درک نہیں کر سکتے جتنا اللہ کی دوسرے تمام صفات کو انسان درخت نہیں کر سکتے تو اگرم الگ کے دور میں یہ بہت زیادہ سخی وفیاض لوگوں میں سے بھی یعنی بے نہایت سخاوت و فیاضی کرنے والا یہ اکثر الغمین کے ترجمہ جا ہو جائے گا یاد میں دوسرا ترجمہ سب سے زیادہ صاحب عزت لوگوں میں سے بھی بے نہایت ساب عزت ذات پاک تیسرا معنیٰ سب سے زیادہ عالی ضرف فراخ دل لوگوں میں سے بھی نہایت عالی ظرف و فراخ دل ہستی اللہ تعالیٰ کی ذاتی معنی چوتھا سب سے زیادہ مہربان لوگوں میں سے بھی بے نہاط مہربان ذات پاک پانچواں جو ہے سب سے زیادہ کرم کرنے والوں میں سے بھی بے نہایت ہاں کرم کرنے والی ذات بے نہایت کرم کرنے والی پاک ذات تو ان دعاؤں میں جو ہے بندہ کی میں نے نہایت کا لفظ ہیں نہایت کے لفظ کا کہ کا اضافہ ان با ان ترجموں میں اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات جمالی اللہ کے جلالی اور کمالی ہیں تمام صفات بطور اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت بطور الاق یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی صفت جلالی جمالی کمالی کی کوئی حت حدود نہیں ہے چوں اللہ کمال ملّ ہے تو اس کے تمام صفات بھی بصرت اطلاق اللہ کے لیے ثابت اس کے صفات جو ہے کہ حدود نہیں ہیں اور نہ انسان اللہ تعالیٰ کے صفات کے لیے کوئی حدود حد و حدود تعین کر سکتے <تصفح> ہیں اور جتر اللہ علم مطلقہ و قدرت متلغعہ کا مالک ہے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کی قدرت کی کو لاہ عالم دہ جس علم خود فرمائے بک شین علیم مجھے ہر چیز کا علم ہے اللہ شین قدیر میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں پر اسی طرح قلم میں مدلخہ کا بھی اللہ مالک ہے ہاں جی وہ بے نہایت ثقافت کا مالک ہے پر اس ذات کے لطف و کرم ہاں جی وجود و سخی و عزت و شرف کا انسان بیچارہ کیسے حد بیان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم ذات کا بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نہا بے نہایت اللہ بے نہایت سخی و فیاس سے ہم الفاظ میں اتنا کہہ سکتے ہیں تمام کرم فرماؤں سے بھی بہت زیادہ و بے نہاد کرم فرمائیں اللہ کے ذات ہم الفاظ میں یوں بتا سکتے ہیں لیکن وہ کتنا کرم فرمائیں اس کا تائن صرف وہی پاغذات کر سکتا ہے بندوں کے بس میں نہیں ہاں کیونکہ اللہ جو ہے ذات و شفات دونوں میں اطلاق رکھتے ہیں <تصفيق> اور مخلوقات جو ہیں جنہیں بھی ہیں معاشاء اللہ موجود مقیت ہیں اور مقیت کے لیے وہ محدود مقیت ہیں محدود ہیں اور مقیت کے لیے ملک کا کا او و ادرک ناممکن ہے اور فلسفہ و ایرحان میں یہ سابت شدہ امر ہے تو اب اس تجعہ کا ترجمہ یہ ہو جائے گا ہاں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ اگر ملغمین جو بخشش و فیاضی سخاوت کرنے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ بے نہایت بخشش و سخاوت کرنے والا ہے یہ <تصفح> ترجمہ بنداخی نے کیا اس کے کی بہت سے لغات کو مد نظر رکھ کر آشا, سعید خورشید عالم نے یہ تجمہ نے کیا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا وہ کرم فرماؤں سے بھی زیادہ کرم فرما ہے اور یہ تجمہ کیا ہے اور ایک اور ترجمہ جو ہے وہ ہیں اللہ کے سوا بھی کوئی بھی لائق عبادت نہیں وہ سب سے زیادہ فضل و کرم والا ہے ہاں جی یہ جو ہے آغیر انصر صابری کا تجمہ اور اللہ یہ علامہ بشیر کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں وہ سب سے زیادہ فضل و کرم مالا ہے ہاں جی یہ علامہ بشیر محروم کے ترجمہ تو اب اس ترجمہ کی اور ان کی جو ہے تھوڑا سا اس ہے تحقیق ہے ہاں تو یہ آج یہ پورا اس میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم و توضیحات اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ